صلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی و علی آدیک و صحابک یا نور اللہ نويت سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے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 دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا امیر اہل سنت دامت برکات ملا اپنے رسال ضیاء درود و سلام میں صفحہ نمبر تین پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شافع امم رسول محکشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معظم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز وجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شوہدا کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و آل علی و صحبیہ و بارک و صلی اللہ و سلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل سیدتنا ام سلیم ردی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو جواباً سید طرح ام سلیم ردی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو زمین سے اگنے والی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور اسے ایک ہبشی نے تیار کیا ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عالہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے علم ہے تو سیدتنا ام امر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو کیا ایک لڑکی ایک لکڑی کی عبادت کرتے ہوئے آپ آر محسوس نہیں کرتے اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں اس کے علاوہ کوئی اور مہر نہیں لوں گی حضرت سیدنا ابو طلحہ ردی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا اور چلے گئے پھر جب دوبارہ آئے تو اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ ان محمد اور رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے حضرت سعیدن عم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا نکاح کر دو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چند کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کس طرح سعیدن ام سلیم یہ سابیاں تھیں نے حضرت سیدنا ابو تلہار رضی اللہ تعالی نن کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی راہ دکھا دی کہ اگر وہ کسی کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے یعنی جو خواتین ہیں اسلامی بہنیں ہیں عورت ہے وہ غور کریں کہ اگر اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے تو پھر وہ اپنے رفیق حیات جو اس کا شوہر ہے تو کیا اس کو وہ سلاد و سنت کی طرف راغب نہیں کر سکتی تو یہ جو عورت ہے گھر میں جو بیوی بی کی صورت میں آتی ہے یہ کیا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ عورت دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے جو خود بھی نیکی کی راہ پر چلے اور شوہر کو بھی چلنے کی ترغیب دے اسی لیے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مال ہے دنیا ایک مال ہے اور دنیا کے مال میں سے نیک عورت سے بڑھ کر کوئی شے فضیلت والی نہیں تو معلوم ہوا کہ نیک عورت یہ دنیا کا ایک قیمتی سرمایہ ہے نیک عورت شوہر کے لیے باعث فخر اور سب سے انمول شے ہے تو اسی لیے علماء نے اس حوالے سے بڑی پیاری باتیں نقل فرمائی ہیں چنانچہ لکھا گیا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے نیک بیوی کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متا یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے اور حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو سچی کر دے کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہمارے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے کیونکہ فی زمانہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ چونکہ تربیت کی کمی ہے تربیت کی کمی ہے والدین اگرچہ بچوں کی تربیت کرتے لیکن اسلامی روح سے ان کی تربیت کا بڑا فقدان ہے لہذا گھر میں اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ نیک بیوی کیسے ثابت ہو کیونکہ آج مطلب طرح طرح کے جو لٹریچر ہیں طرح طرح کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت ہی ماحول خراب ہوتا گیا اور عورتوں نے مطلب اپنے آپ کو بہت آزادی لینے کی مطلب ترکیبیں بنانا شروع کی حالانکہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اس زمن میں دعوت اسلامی کے اشاطی ادارے مکتبت المدینہ کا شائع کردہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ امیر علیہ سنت نے دعائیں عطا فرمائی کہ ہر ماہ کے لیے جو اس کو بک کرائے سالانہ ممبر بن جائے تو اس کے لیے دعائیں عطا فرمائی اور کسی اور کو بھی یہ دلوائے تو اس میں بڑے پیارے پیارے مضمون ہیں تو گزشتہ ماہ ماہ فروری ماہ جما دل اس کا جو ماہنامے کا شمارہ ہے اس کے صفحہ نمبر سینتالیس سے میں چند مدنی پھول ارج کرتا ہوں کہ جس میں کچھ اس طرح سے مضمون ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا تو منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے تصور سے ہی یہ بدن پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو غم اور غصے کے مارے اس کا چہرہ سیا ہو جاتا غصے کی آگ بجھانے اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس نننی کلی کو زندہ ہی مسل دیا جاتا اگر اسے زندہ رہنے کا موقع مل بھی جاتا تو وہ زندگی بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوتی تھی جی ہاں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا بدن کے آدھا کاٹ دینا میراض سے محروم کر دینا پانی کے حصول کے لیے دریاؤں کی بھیڑ چڑا دینا عام بات تھی اور یہاں تک اس ظالم معاشرے میں کیا ہوتا کہ اگر باپ کے م... کا انتقال ہو جاتا باپ مر جاتا تو بیٹا اپنی ہی ماں کو لونڈی بنا لیتا کہیں مال وراثت کی طرح اسے بھی بانٹ لیا جاتا ایسے ظلم و ستم کے باوجود عورت ایک نوکرانی اور نفس خواہشات پورا کرنے کا آلہ ہی سمجھی جاتی بی بسی کے لاچار کی مدد اور ان کے غموں کا مداوا کرنے والا کوئی نہ تھا بالآخر سالوں سے جاری ظلم و ستم کی اندھیری رات ختم ہوئی اسلام کا سورج تلو ہوا اور جس نے اس جہالت بھرے ماحول کو بدل کر رکھ دیا کہ اسلام نے عورت کو عزت و شرف کا وہ بلند مقام عطا کیا جو صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھی بیٹیوں کی پرورش پر یوں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے کہ جس پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن نے سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ یعنی رکاوٹ بن جائیں گی اگر عورت بیٹی بہن پھوپی خالہ نانی یا دادی ہے تو اس کی کفالت میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علی و وسلم نے کہ جس نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو خالہوں یا دو پھوپھیوں یا نانی اور دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا اور اگر عورت بیوی ہے تو اسے ان سو محبت کی علامت یوں بنایا کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی انہیں پانی پلانے پر اجر کر بشارت عطا فرمائی اور ان کے حقوق یوں بیان کیے عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان عورتوں پر ان کا عورتوں پر ہے اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اسے سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام عورتوں کا سب سے بڑا محسن ہے اس لیے عورتوں کو اسلام کا احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بڑا پیارا مضمون یہ اس مہنامہ فیضان مدینہ میں نقل کیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک نیک مومن ایک نیک مومن مرد کے لیے ایک نیک بیوی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے اور صاف بھی بیان ہوئے چنانچہ حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے چار چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی نمبر ایک شکر گزار دل نمبر دو یاد خدا کرنے والی زبان نمبر تین مصیبت پر صبر کرنے والا بدن اور نمبر چار ایسی بیوی کے اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم یہاں پر غیر ضمن میں یہ بھی ارض کروں گا کہ جو پہلے کے دور میں ظلم و ستم ہوتا تھا تو بدقسمتی سے آج بھی جو مسلمان علم دین سے دور ہوتے ہیں تو آج وہ بھی ظلم و ستم میں پیچھے نہیں رہتے اور اس وقت ہمارا معاشرہ بھی میں بھی اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں بیویوں کو تنگ کرنا جبری طور پر مہر معاف کروانا ان کے حقوق ادا نہ کرنا ذہنی اذیتیں دینا یعنی یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس میں مثالیں قائم کی جائیں تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا وہ آنا چاہتی ہے نہیں لایا جاتا ہے وہ فون کرتی ہے اٹھایا نہیں جاتا ہے. اور یہ دونوں طرف بھی ہوتا ہے بدقسمتی قسمتی سے ایسے والدین بھی ہیں جو اس طرح کا معاملہ کر کے اپنے, اپنی بیٹی کو گھر پہ بٹھا دیتے اب وہ باپ تڑا پر آئے کہ میرے بچوں کو دیکھا نہیں ہے یا فضان مدینہ میں آتے ہیں کہ دعا کرو کہ میرے بچوں کی امی کے جو والد ہیں اس کا دل نرم ہو جائے اس کی ماں ہے اس کا دل نرم ہو جائے ہم دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے جو ہے نا وہ اس معاملے میں ہمارے سے تعاون نہیں کرتے تو بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جس وقت آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ہوتی ہے پھر جب جا رہے پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر بھگتتے تو بہرحال یہ بھی ظلم ہے کہ ماں باپ کے گھر بٹھا دینا کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے شوہر صاحب ناراض ہو گئے ابھی بھی سے بات ہی نہیں کر رہے کیسے؟ آپ خود سوچیں کہ سارا دن آپ اور ہم تو باہر رہتے ہیں آپ اور ہم تو باہر رہتے ہیں نا خوش گپیاں کرتے ہیں دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں ایک مرد ہی تو ہے جو اس عورت کی ایک امید کی کرن ہوتا ہے کہ یہ آئے گا تو گھر میں کچھ مسکراہٹ لائے گا کوئی بات چیت کرے گا اب یہی آ کر غصے میں منہ پھلا کر سو جائے یا آج کل یہ جو نیٹ کا معاملہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو اتنا بیزی کر دیا جائے کہ بالکل نہ بچوں سے توجہ نہ گھر والوں سے توجہ اسی طرح دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی بڑا عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا لتاڑنا جھاڑنا عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب آگے مطلب کسی طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عورت کے گھر والوں سے سراہتن یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں یہ بھی پورا مضمون ہے کہ اس نے بھی ہمارے معاشرے میں بڑی آفتیں ڈھائی ہوئی ہے کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا مطلب وہ فرمائش ہو رہی ہے الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج کل بھی معاشرے میں نہیں پائی جا رہی وجہ کیا تربیت وجہ تربیت جیسا میرا نسل فرماتے ہیں کہ اگر خودکشی کے واقعات بڑھتے گئے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ واقعات پڑھ کے دیکھیں کوئی اس میں عالم دین نہیں ہوگا کوئی عالم دین نہیں ہوگا جس نے تنگستی سے گھبرا کر گولی مار لی ہوگی پنکھے سے لٹک گیا ہوگا کبھی نہیں ہوگا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں خود بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنے معاشرے میں اچھا مطلب ماحول دینے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا گھر کا ماحول اچھا بنانا پڑے گا اگر ہماری بیٹی ہے وہ کہیں جا کر ایک اچھی بیوی ثابت ہو جائے ہمارا بیٹا ہے تو کل کو وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے نا اس کی کوئی بنیاد تو رکھی جا سکتی ہے تو بہرحال یہ نیک بیوی اس کے متعلق ہم آج کے بیان میں کچھ سنیں گے اسی طرح اولاد کے حوالے سے سنیں گے کہ نیک بیوی اور نیک اولاد یہ ایک مومن کے لیے ایک نعمت ہے اور اس زمن میں نیک سیرت اور مثالی بیوی کہ ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ شوہر کی نعمت کہ وہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے کبھی بھی اس کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری شکری نہیں کرتی اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر مجھ جیسی صنف نازک کے لیے ایک مضبوط سہارا اور اللہ کی نعمت ہے وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اسی کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچنے کی تاکید بہت فرمائی ہے چنات حضرت اسما بنتے یزید رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا ہم نے عرض کی احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے فرمایا ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی پاس بیٹھی رہتی گڑھی ہو جاتی لیکن اللہ نے اسے شوہر عطا فرمایا اس کے ذریعے مار اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے یہ عورتوں کے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اگر کسی رشتے دار کے گھر آ, ہو کر آ گئے, تو اپنے گھر کا فرنیچر اچھا نہیں لگتا ہے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے دیکھو وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے دیکھو وہ کیسی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے دیکھو ان کے گھر میں کیسے کیسے کھانے تھے ہم شادی میں گئے ہمارے کپڑے دیکھو ان کے کپڑے دیکھو تو یہ ناشکری نہیں ہے بلکہ اس زمن میں ایک بڑی پیاری بات پڑی آپ بھی سنیے ایمان تازہ ہوگا کہ ایک آدمی کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جسے وہ پسند کرتا تھا اور جب شادی ہوئی تو بہت بڑا اس کے لیے فنکشن تھا اس کی خواہش پوری ہو گئی اور خیر شادی ہو گئی کچھ مہینے کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے ایک میگزین میں پڑا ہے کہ کس طرح اپنی شادی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ اپنی شادی کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم دونوں ایک ایک لسٹ تیار کریں جس میں ہم ایک دوسرے کی وہ تمام باتیں لکھیں جو ہمیں ایک دوسرے میں بری لگتی ہیں ٹھیک ہے یعنی میں آپ کی برائی لکھوں جو مجھے بری لگتی ہے اب میرے اندر برائی دیکھیے جو دیکھتے ہیں وہ لکھیں پھر کیا؟, پھر کیا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک ساتھ خوشی خوشی گزار سکتے اس کا شور راضی ہو گیا اس لڑکی نے کہا کہ ہم دونوں الگ الگ کمروں میں جائیں گے اور ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے جو ہمیں خفا کرتی ہیں تو انہوں نے اس بارے میں پورا دن سوچا تمام باتیں جو انہیں ناراض کرتی گئیں وہ سوچتے گئے اگلے دن صبح ناشتی کی میز پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی لسٹ پڑھیں گے تو اس کی بیوی نے کہا کہ سب سے پہلے میں لسٹ پڑھوں گی تو اس نے اپنی لسٹ نکالی اب اسے بہت ساری چیزیں تھیں تین صفحات پر وہ تمام عادتیں لکھ دی جو شوہر کی بری لگتی تھی اس کو جیسے اس نے چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی وہ لسٹ پڑھنا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو اس نے اپنے شور سے پوچھا کیا ہوا تو اس پر شوہر نے جواب دیا کچھ نہیں بس تم لسٹ پڑھتی رہو تو لڑکی پڑھتی گئی جب تک اس کی تینوں صفات اس نے پورے سنا دیے شوہر کو اب اس نے اس لسٹ میز پر رکھی اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اس کے بعد اس نے خوش ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ لسٹ پڑھیں تاکہ پھر وہ لوگ دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ یہ مسئلہ ہلکے سے ہوگا تو اس کے شوہر نے بہت نرمی سے کہا کہ میری لسٹ میں میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے میں سوچتا ہوں کہ تم جیسی بھی ہو اچھی ہو میرے لیے بالکل مکمل ہو میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کچھ بھی بدلو تم بہت خوبصورت خوبصورت سیرت ہو میں کبھی تمہیں بدلنا نہیں چاہوں گا نہ ہی ایسی کوشش کروں گا تو وہ لڑکی اپنے شوہر کی پرخلوص محبت اس کی پیار کی گہرائی اور اپنے لیے اس کی سوچ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی آنکھیں جھک گئیں تو یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بھی کسی کے ایب دیکھنا چاہے گا تو ایبوں سے آری کون ہوگا یہاں تو بات انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی نا کہ ہم اور آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا کریں گے اپنے گھر کو گہوار سنت کیسے بنائیں گے یعنی یہاں یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا کانسیپٹ تو مذہبی حوالے سے ہوگا کہ ہم یہاں پر یہی یہ چاہیں گے کہ ایک شوہر وہ دیندار ہو عورت دیندار ہو تاکہ ان کی اولاد یہ بھی سنتوں کی پیکر بنے یہ گھر جو ہے یہ کوئی تھیٹر نہ ہو یہ کوئی اسٹوڈیو نہ ہو یہ کوئی سینما گھر نہ بنے بلکہ یہ گھر گہوارہ سنت بنے اس گھر میں رہنے والے تحجد گزار ہوں اس گھر میں رہنے والے تلاوت قرآن کرنے والے ہوں اس گھر میں رہنے والے یہ بڑوں کا ادب کرنے والے ہو اس گھر میں رہنے والے یہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو اس گھر میں رہنے والے جو مرد ہوں وہ با جماعت نماز پڑھنے والے ہو اس گھر کی جو عورتیں ہوں وہ حیا کی چادر اور مت شرم و حیا کی پیکر ہو کیسے ہوگا جب تک ہم آپس میں اس کے متعلق انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کریں گے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین معاملے میں ہم سب نے غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اپنے معاشرے کو سنت و بھرا معاشرہ کیسے کر سکتے ہیں تو شوہر کو خوش کرنے والی عورت کو بہترین عورت قرار دیا گیا ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کہ نیک عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو اپنے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے اسے خوش کر دے سیدنا حسین بن مح... محسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پھوپی نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے عرض کی جی ہاں آپ نے دریا فرمایا تمہارا اپنا شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے ارض کی میں اس کے حقوق پوری کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی مگر جس سے میں آجز آ جاؤں ارشاد فرمایا خیال رکھنا تمہارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے تو اس زمن میں پھر میں آپ سے یہی ارض کروں گا تربیت اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا جو ہم کو مطب پکڑ پکڑ کر کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انداز سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاتی ادارے مقتبۃ المدینہ کے ماہنامہ فیضان مدینہ جی ہاں جس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ اس کو بکنگ کرا لے ماہانہ بکنگ کرا کر ہر ماں اپنے گھر پر حاصل کر لے اس میں ہی جو جمع اللہ فروری دو ہزار سترہ کا جو شمارہ ہے اس میں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس میں پورا مضمون موجود ہے چنانچہ لکھا گیا کہ شادی کے بعد زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اسے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی بی دونوں کا کردار ہے چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہمدرد سخن فہم یعنی بات کو سمجھنے والا مزاج آشنا مزاج کو جاننے والا غم گسار اور دل جوئی کرنے والا ہونا چاہیے کسی ایک کی سستی اور لاپرواہی اور نادانی یہ گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے تو بیوی بی کو کیسا ہونا چاہیے فروری کے شمارے میں اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ جنوری کے شمارے میں اور مارچ کے شمارے میں آیا ہے کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے تو اللہ کی رحمت ہے یہ تربیت چاہیے نا ہم کو اس بارے میں ہماری شریعت ہمارا اسلام یہ کیا بیان کرتا ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے چنانچہ فرمایا گیا بیوی بی کو کیسا ہونا چاہیے اس زمن میں کہ شوہر حاکم ہوتا ہے بیوی بی محکوم اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائے لہذا جائز کاموں میں شوہر کی تاج کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشنے کا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی اخدار ہوگی چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم کا فرمان ہے عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرم کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ مختصر سی زندگی ہے مختصر سے زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی مزے ہوں گے آخرت میں بھی سرخر نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کا کے صدقے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جائے گا بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے یہ ڈکشنری سے نکال دیں جو نصیب میں مقدر میں ہوگا انشاءاللہ اللہ مل ہی جائے گا آپ کے گھر میں اگر گاڑی نے آنا ہے کار نے آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے کوئی روک نہیں سکے گا آپ کے نصیب میں اگر کوئی اچھا گھر اپنا گھر ہونا ہے تو ہو جائے گا اپنا دل چھوٹا نہ کرے یہ تقسیم کس نے کی ہے بھائی فلاں اچھے گھر میں گیا اس کو اچھا گھر کس نے دیا اللہ نے دیا نا اس کو اچھی گاڑی ملی کس نے دی اللہ نے دی وہ اچھا کھاتا پہ, پی, پہ, پہنتا ہے اس کا فرنیچر اچھا ہے اس کے گھر میں بہت اچھا امن و سکون ہے بہت اس کو آسائشیں ملی کس نے دی اللہ نے دی اللہ چاہے گا ہمیں بھی عطا فرمائے گا بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا پھر اسی طرح بیوی بی کو کیسا ہونا چاہیے کہ شوہر کام کاج سے واپس آئے تو گندے کپڑے الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا ہے بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے سمحنان. چنانچہ فتح و رضویہ میں ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیور پہننا بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نواز نفل سے افضل ہے تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کا حل ہی مسکراہٹ ہے اس کا حل ہی مسکراہٹ ہے کہ آپس میں اگر مسکراتے رہیں گے تو جھگڑے ختم اور یہ, یہ, یہ تربیت مرد کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ سارا دن ہم نے کام کاج کیا ہے تو جناب اب ہم گھر میں آئے تو سارا ہم جو چاہیں کریں ایسا نہیں آپ کی بھی تو مسکراہٹ چاہیے نا آپ کے بچے دروازہ پر بیل سنتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے تو یہ ابو ہے کیا ہے کانٹا ہے ابو کے آتے ہی مطلب آنکھ فوراً بستر میں گھس جانا ہے ابو کا گصہ بہت ہے ابو گسے والے بہت ہیں ابو کو نرم ہونا چاہیے اس زمن میں اسی مانا فیضان مدینہ میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک شخص اپنے گھریلو جھگڑوں سے تک تھا ایک شخص کے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے تھے تو ماہر نفسیات سے مشورہ کیا اس نے تو اس نے کہا کہ آج جب گھر جاؤ اور دروازہ کھلے تو مسکرا کر گھر میں داخل ہونا کیا کرنا مسکرا کر گھر میں داخل ہونا اس نے ایسا کیا اب اس نے جو مسکرایا تو اس کی بیوی اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تم بے ہوش کیسے ہو گئی تو اس نے بتایا کہ یہ جب بھی گھر میں آتے تھے منہ بنا ہوتا تھا آج یہ مسکرائے تو خوشی کے مارے خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی تو یہ ہے اور اسی طرح جو عورت ہوتی ہے اس کے متعلق بھی امیرت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ ایک پیر صاحب تھے تو ایک عورت آئے ان کے پاس وہ کہا کہ حضور میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بڑا رہتا ہے آپ کوئی تعویذ دے دیں کہ جیسے میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے بس ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا چنانچہ وہ ایک کاغذ لیا اور اس کو کچھ لپیٹا اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہارا شور گھر میں داخل ہو تو اس کو دونوں دانتوں کے درمیان میں دبا لینا اور جتنا تم کو غصہ آئے یا ادھر غصہ ہے تو اس کو زیادہ دبانا اب وہ عورت لے کے چلی گئی اب کچھ دنوں کے بعد وہ عورت واپس آئے کا بڑا امن ہو گیا بڑا امن ہو گیا اور ہمارے گھر میں جھگڑے ختم ہو گئے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے بس وہ تعویز استعمال کرتے رہنا اچھا اب وہ عورت جب گئی تو جو قریب مرید تھے خاص جن کو پیر صاحب سکھایا کرتے تھے تاویزات تو انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب یہ کون سا تعویذ دیا آپ نے کبھی ہم کو تو سکھایا نہیں تعویذ تو پیر صاحب نے کہا اس کو میں کیا تعویذ دینا تھا مجھے پتا تھا وہ سارا دن گھر سے جھگڑا کام کا سے آتا ہوگا اور جیسے ہی گھر میں گھستا ہوگا تو یہ فائرنگ شروع ہوتی ہوگی زبان سے تو میں نے کہا اس کو اس کی زبان بند کرنے کا طریقہ کیا تو اس کو کاغذ ہی لپیٹ کے دے دیا کہ دونوں دانتوں کے درمیان بند کر لینا تو بتیس سپاہیوں کے پہرے میں جو زبان ہے نا یہ قید ہو گئی جب اس کی زبان نہیں چلی تو جھگڑا ختم ہو گیا تو یہی ہے کہ ہمارا اگر مسئلہ ہے تو وہ زبان سے ہی تو ہے بھائی بازار میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے لفظہ پائی ہوتی ہے اے کیا اے بولا اب بتائے گا کہ اندا ہوں کہ نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے نا تو ہماری زبان ہی تو تکلیف دیتی ہے اس زبان کو قید کرنے میں مردوں میں بھی جھگڑے ختم عورتوں میں بھی ختم تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنائیں اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح نیک اولاد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے اولاد صالح کے لیے اللہجل کے پیارے نبی عزت سعیدنا زکری اللہ نبی جنا والی سلاۃسلام نے بھی دعا مانگی چنا جو قرآن پاک میں ہے اور رب بھی حبلی ملت ان کا ضروریتم طیبہ ان کا سبھی دعا اے رب میرے مجھے میرے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی دعا سننے والا اور حضرت سین ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلاحت وسلم نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کے لیے یوں دعا کی ربی وتقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے میرے رب اور میری دعا سن لے تو یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے بچپن میں ان کا دل کا سرور جوانی میں آنکھوں کا نور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے پھر جب وہ یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخش کا سامان بنتی ہے جیسا کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نمبر تین نیک اولا جو اس کے حق میں دعائیں خیر کرے ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اے اللہ میری میرے باباب کی ساری امت کی بخشش فرما دے امیرے سے فرما دیں نا ہر نماز کے بعد جب در سے فیضان سنت ہوتے ہیں مسجد میں یہ دعا خاص کر مبل کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ مبل اسلام بھائی وہ اسلام بھائی جو درس دیتے ہیں اب درس دینے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ جناب آپ کے مدر امام شریف ہوگا اور جناب وہ مدنی حلیہ ہوگا تو ہی درس دیں گے ٹھیک ہے پینشن پہنتے آپ فیضان سنت پڑکی تو سنانی ہے نا دعا ہی تو کرنی ہے نا تو کر لیں تو اس طرح آپ نے آفسز میں تعلیمی اداروں میں کوچنگ سینٹرز میں ہم یہ درس جاری کر سکتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے کہ جب وہ اس کے ماں باپ کا درجہ بلند کیا جاتا ہے یعنی فرمایا گیا کہ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں کس طرح ہوا تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نیک اولاد جو ماں باپ کو ان کے مرنے کے بعد دعائے عیسال ثواب استغفار وغیرہ سے یاد رکھے صدقہ جاریہ ہے اور رب کی رحمت ہے جس کے ذریعے مردے کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہتا ہے دوسرا یہ کہ شفاعت مومنین برحق ہے جس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے پھر نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی شفاعت کا کیا کہنا ہے تیسرا یہ کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو دعائیں خیر میں یاد رکھیں حتیہ کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت ربی فرلی ولی والی دیا پڑھے چنانچہ ایسا بچہ نیکو کار میں شمار ہوگا تو خیال رہے کہ ولد یعنی بچے میں بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد اور در اولاد سب شامل ہیں کبھی ساتویں پشت کی اولاد ساتویں دادا کو کام آ جاتی ہے پرسرار خزانے میں اس کا واقعہ لکھا ہے میرے نسل کے نسل در نسل اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور پھر حضرت سینہ عیسیٰ اعلی نبی نو علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ قبر سے گزرے عذاب ہو رہا تھا کچھ وقفے کے بعد سے گزرے تو اس پر رحمت کا نزول تھا عرض کی مولا پہلے عذاب ہو رہا تھا اب رحمت کا نزول ہے ارشاد فرمائے کہ اے عیسیٰ یہ گناہگار تھا اس لیے عذاب میں مبتلا تھا لیکن جب یہ مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اس بچے نے مدرسے جانا شروع کیا استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھائی مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس باپ کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان رحیم پکار رہا تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا تربیت تو آج دعوت اسلامی ہمارے مدر منوں کی تربیت کر رہی ہے ہماری مدنی منیوں کی تربیت کر رہی ہے اسلامی بہنوں کے اجتماع کر کے ہماری گھر کی عورتوں کی اصلاح ہو رہی ہے خود ہمیں اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے ترغیب دلائی جا رہی ہے دعوت اسلامی کا دو اہم ترین شعبے مدرسۃ المدینہ جامعت المدینہ جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو ہزار ہا حافظ اور عالم دین دیے ان کے لیے ٹیلیتھون کا سلسلہ ہو رہا ہے اور آج جمعہ میں بستے بھی لگائے گئے مزید یہاں بھی لگائے گئے ہیں میں آپ سے بھی اٹھ کروں کل مدنی مذاکرہ ہے امیرا علیہ سنت اس سو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے دس ہزار روپے یونٹ یہ مقرر کیا گیا ہے جو بھی دعوت اسلامی والا ہے اگر خود اپنے طور پر ایک یونٹ دے سکتے ہیں کم از کم ضرور دیں اللہ نے آپ کو دیا بارہ سو یونٹ دیں چھبیس سو یونٹ دیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا دعوت اسلامی کی کتنی ضرورت معاشرے کو یہ ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں اگر بچوں نے قرآن پڑھ لیا یہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے مدس المدینہ کی برکتیں ہیں اگر آج ان کے گھروں میں عالم دین ہیں وہ غور کریں کہ اس کی کہاں سے فائدہ ملا یہ فائدہ ہے جامعت المدینہ ہے امیر علیہ سنت کی برکت تو آج جب معاشرے میں اس قدر اہم ترین کام دعوت اسلامی کر رہی ہے تو دعوت اسلامی کا مالی طور پر ہاتھوں کو مضبوط کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو اپنے لیے ذہن بنا لے جتنے مدنی چنن کے ناظرین ہیں یہاں حاضرین ہیں میں اپنی اجازت سے اگر یونٹ دے سکتا ہوں دے چلیں مالی طور پہ کمزور ہیں ہزار روپئے دے سکتے ہیں اپنے جیسے دس اسلامی بھائی مل کر ایک یونٹ کر دیں آپ سو روپے دے سکتے اپنے جیسے سو اسلامی بھائی کو ملا کر ایک یونٹ دے دیں جتنا کوشش کریں گے یہ کام اور بڑھے گا اور انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اور بڑھانا ہے بڑھانا ہے نا کون کون ساتھ دے گا انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کام کو اور بڑھانا ہے ہمارا جیسے رات کو فرما رہے تھے کہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ ہو ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہو آپ بتائیں جب معاشرے میں حفاظ ہوں گے معاشرے میں عالم دین ہوں گے یہ گھروں میں جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جو آپس کی حق تلفیاں ہوتی ہیں اس میں کس قدر کمی ہو جائے گی معاشرہ کیسا برکتوں والا ماحول بن جائے گا تو اس کے لیے آپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں مدنی چیرن کے ناظرین ہیں داعود اسلامی کا ساتھ دیجیے ٹیلی تھون مدنی اطیات مہم جو ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو بالکل شامل رکھیے کال فون اٹھائیے آپ آن لائن کر لیجیے مدنی چرن میں اکاؤنٹ نمبر چل رہے آپ اس میں موبائل اٹھائیے اپنے ذمہ داران کو ایس ایم ایس کیجیے ان کا حوصلہ بڑھائیے با اسلام بھائی ہوتے گئے تھے یار ابھی تو مسجد بنی دی تب دیا تو بھائی کون کے آپ کی سوسائٹی میں تو مسجد ہے جس میں آپ نے تین کروڑ روپے کا گھر لیا ہے آپ کو سوچیں آپ نے مسجد کے لیے کتنے دیے پانچ لاکھ روپے اپنا گھر بنانے کے لیے تین کروڑ روپے اللہ کا گھر بنانے کے لیے پانچ لاکھ روپے تو سوچیں کتنا ڈفرنس ہے کتنا ڈفرینس ہے کہ اگر ایک یونٹ کسی کے گھر کا خرچہ مہینے کا لاکھوں روپے اگر وہ اس میں سے کچھ گنجائش نکالے تو اللہ کے راہ میں دے رہے نا آپ کے اپنے ملازمین کی تعداد کتنی جناب میرے یہاں پانچ سو افراد کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پانچ سو آپ کی دنیا کا کام کرتے ہیں نا تو پچاس مدرسین کی تنخواہ فکس کر دیں جو آپ کے لیے دین کا کام کرتے رہیں گے है? آپ کے لیے نیکیوں کی دکان چلتی رہے گی نیکیوں کا سوا بڑھتا رہے گا تو میں آپ سب سے مدن چر کے ناظرین سے بھرپور تعاون کی مدنی التجا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے ہمارے لیے سوا بے جاریہ کیا پتا کہ کسی کے گھر میں علم کا چراغ آپ کی دیے ہوئے رقم سے جل, جل گیا انشاءاللہ اللہ اس کی روشنی آپ کے گھر میں بھی پہنچے گی کسی <سلام> کے بچے کی اصلاح ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے کسی کی بچی کی... نے قرآن پڑھ لیا ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی آنے والی نسلے بھی قرآن کی عالمہ بن جائیں حافظ قرآن بن جائیں تو یہ ایک ثواب ہے ایک سلسلہ ہے جو ہمیں چلانا ہے اور اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو انیس سو اسی میں اس پودے کو لگایا آج دنیا میں دو سو ممالک میں کام پہنچا ایک سو تین سے زیادہ شعبہ جات بنے اربوں روپے کے اخراجات دعوت اسلام کے ہو گئے جب بھی دعوت اسلامی پکارے تو آپ نے لبیک کہنا ہے ہر کوئی ہر کوئی اپنے آپ کو اس معاملے میں پیش کرے کہ چاہے میرا روپیہ ہوگا میرے کروڑوں روپے ہوں گے انشاءاللہ اللہ میں دعوت اسلامی کو تن من کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے صلوا للحبيب صلى الله عليه وسلم.